تو بڑے آپ نے ان کی خاص نسل کا ذکر فرمایا جب کوئی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جائے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ ایک سر اونٹ سے بہتر ہے دو, دو سیکھ لے دو سے بہتر ہے تین سیکھ لے تین سے بہتر ہے اللہ حاضر کیا آذاب سے بول لیں تو اس نیت سے ہم قرآن کا آغاز کریں گے اس نیت سے کہ ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں ہم میں سے کوئی بھی قرآن کا مفسر نہیں ہے کوئی عالم نہیں ہے میں عالم ہوں نہ آپ عالم ہیں ہم طالب علم ہیں اور ہم اللہ کی اس کتاب کی طرف اس کی رجوع کر رہے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب ہماری شخصیت کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں ہم میں سے کوئی بھی تو ہے قابل نہیں ہے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی عیب اور کمزوری ہوگی تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا سمجھنے کا مطالعہ کرنے کا مقصد معلومات کا حصول نہیں ہے انفارمیشن میں اضافہ نہیں ہے ذہنی تعج کا سامان پراپت کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کیا جائے اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے اللہ کی زیادہ قریب ہوا جائے اور اپنی زندگی میں ہما وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس قرب کو عملی طور پر ہم اس کا اظہار کر سکیں ہم جا کے بیس منٹ میں بہت زیادہ یعنی کہ ڈٹیل میں تو بات نہیں ہوگی لیکن کوشش کریں گے کہ سلو چلیں کوئی جلدی نہیں ہے یعنی کہ آپ تیزی سے قرآن ختم کالیں اس سے زیادہ اچھا ہے کہ ایک آیت اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لیں ازرت عبداللہ بن عمر اللہ تعلق کرتا ہے کہ انہوں نے سات سال لگائے تھے فقر سورہ بکرہ کے مطالعہ تک جو روٹین کا آپ پڑھتے ہیں وہ الگ پڑھیں صبح آپ فجر کے پاس پڑھ لیں ظہر کے پاس پڑھ لیں لیکن جو تدبر کی کلاس ہے اس پہ ہم سپیڈ نہیں بڑھا سکتے یعنی کہ میں تو چار پانچ سال سے جی ٹیل میں ویکلی درج دیتا ہوں سنڈے کو میں خیال ہے اب صبح ڈسا ختم ہو رہی ہے اگلے کمی سنڈے سلیکٹ سنڈے مطلب ان شاء اللہ ہوگی تو وہ اس پہ آپ اسپیڈ نہیں بڑھا سکتے تو اس میں یہ بھی آپ کا مشورہ شامل رہے گا کہ ہم اس کو فقط پیر اور منگل کو ہی کریں یا فقط پیر کو کریں یعنی کہ یا فقط منگل کو کریں یا فقط اور اضافہ کریں آپ جیسے چاہیں گے ویسے کلاس چلائیں گے اور دورانیا بیس منٹ ہی رکھیں یا زیادہ رکھیں یہ بھی آپ کے ذوق و شوق پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے کہ جو سب کے لیے بھاری ہو جائے جس کا اٹھانا ایک پر تو ہو سکتا ہے دو گھنٹے دے سکتا ہو وہ ریٹائر آدمی ہو لیکن ایک نوجوان ہو سکتا ہے وہ پندرہ میں نکالنا اس کے لیے مشکل ہو تو اس لیے ہم نے ایک موت دل سے راستہ اختیار کیا ہے باقی جو آپ کا مشورہ ہوگا تو ہم اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہم پڑھیں گے اس کو سارے مل کر تلاوت کریں گے پھر اس کا ترجمہ کریں گے پھر اس کی تشریح کریں گے پھر کوئی سوال ہوگا یا آپ نے کوئی بات کرنی ہوگی تو کر سکیں گے تو پڑے میرے ساتھ رو بسم اللہ وحم القی الحمد لاہی الحمد اللہ <العالمين> <الحمد لله رب العالمين> <الحمد> رب رب الحمدال کیا ترجمہ کریں گے الحمد کا کیا ترجمہ کریں گے ہم تمام تاریخیں تمام تمام کا ترجمہ کہاں آیا کس لفظ کا ترجمہ ہوا تمام ال الکا میں تمام کل کی کل تعریف الحمد کل کی کل تعریف لاہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے الحمد للہ کل کی کل تعریف کس کی ہے اللہ کی ہے اللہ کی تعریف کیوں ہے رب العالمین اس لیے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے اللہ کی تعریف کیوں ہے اس لیے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے اچھا دیکھیں یہ تو تعریف کا لفظ ہم ترجمے میں استعمال کرتے ہیں نا اس سے الحمد کا پورا ترجمہ نہیں ہوتا یہ تو اللہ کا کلام ہے اس پہ بڑی غصت ہے لیکن دیگر زبانوں میں جب ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا تو وہ ایک لفظ کو جو قریب ترین ہوتا ہے اس کے ترجمے میں لکھ دیتے ہیں لیکن وہ مکمل ترجمہ نہیں کہ اس میں آ گیا ہو. ہم کہتے ہیں پانی پیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الحمدللہ ہم سو کے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الحمد للہ حال ہم طرح طرح کی دعائیں کرتے ہیں تو اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں تو آگے دیکھیے وہ کیا موقع ہوتا ہے جس پہ الحمد للہ کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں پانی پی کے کھانا کھا کے الحمد للہ دیا کام کیا مطلب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کرما ہم کہاں ادا ہوتا ہے جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہو اللہ کا شکر ادا کرنا کس طرح کر سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں کوئی توفا دے تو بھی توحفہ دو اس سے محبت بڑھے گی ٹھیک ہے نا سب ابو یہ ہے اللہ نے ہمیں کتنے تحفے دیے ہیں قرآن کہتے ہیں اگر تم گننا چاہو تم گن نہیں کر سکتے تم کون کرنا چاہو کاؤنٹ نہیں کون نہیں کر سکتے اب اللہ کو ہم کیا تحفہ دیں اللہ نے تو تحفہ دیا اللہ نے زندگی دی تو ہم تو اللہ کو زندگی نہیں دے سکتے اللہ تو خود اللہی اور اللہ نے بسارت دی ہم تو اللہ کو بسارت نہیں دے سکتے بتائیں کیا چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دیا اور ہم اللہ کو واپس دے سکتے اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے اللہ کو احتیاط سے ماورا تو اللہ کا شکر اللہ کو توحفہ لٹانا یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں اللہ کی تعریف کریں یہی اللہ کا شکر ہے چنانچے الحمد کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے تو اس کو کیا کہیں گے تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے اچھا تعریف اور شکر میں کیا فرق ہے آپ کو خوب پتہ ہے لیکن ذرا اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے دہرا دیتا تعریف ہم اس کی بھی کرتے ہیں کہ جس کی ذات سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچ گا کھڑے ہیں گاڑی گزری ہے شاندار گاڑی ہے آپ نے تعریف کی اس گاڑی آپ کو ہی بیٹھے ہوئے گاڑی میں آپ کو دیکھو فیص نہیں پہنچ رہا تو آپ نے اس گاڑی کی خوبی کو اس کے حسن کو یا اس کے کمال کو دیکھ کر اس کی تعریف کر دی آپ کو فائدہ دوری نہیں اس کا پہنچتا اور شکر کس کا کرتے ہیں شکر اس کا کرتے ہیں کہ جس نے میری آپ کی ذات پہ کوئی احسان کیا اس کا کرتے ہیں نا اب قرآن کیا کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں کہ دیکھو تاریخ بھی ساری اللہ کی ہے اور شکر بھی سارا اللہ تو اس کو جب آپ اطلاع کریں گے کائنات پہ تو کیسے کریں گے اس طرح کریں گے کہ کائنات میں اگر کوئی حسن ہے اگر کوئی خوبی اگر کوئی کمال ہے اب اگر کوئی جمال ہے تو چونکہ اس ساری جمال اور کمال کا پیدا کرنے والا اس کا کریٹر اس کا ممبا اس کا مرکز اس کا سر اللہ کی ذات ہے تو اس لیے ساری تعریف اللہ کی ہم کہتے ہیں گلاب کا رنگ کتنا خوبصورت ہے گلاب کی خوشبو کتنی پیاری ہے, پیاری ہے. اس کی پتیاں کتنی خوبصورت اور نرم و ہیں ہیں ہم کہتے ہیں چاند کی روشنی کتنی یعنی کہ آنکھوں کو ٹھنڈک ادا کرتی ہے ہم کہتے ہیں سبزہ ہمیں کتنا فرحت بخشتا ہے ہم کہتے ہیں گرمی پہ ٹھنڈا پانی کس طرح ہماری روح کو سیراب کر جاتا ہے ہم ہم کہتے ہیں یہ جب سردیاں آتی جاڑے میں دھوپ کی تماظت کس طرح ہمیں تر تازہ کر دیتی ہے تو یہ صورت کی تاریخ یہ چاند کی تاریخ یہ پانی کی تاریخ یہ ہوا کی تاریخ یہ کہ کی تاریخ یہ ستاروں کی تاریخ یہ پہاڑوں کی تاریخ یہ درختوں کی چرند کی پرند کی یہ رنگوں کی یہ ساری تاریخ جو چیزوں کی کرتی ہے پھر واقعی چیزوں کے مالک کی تاریخ تو چناچے قرآن کیا کہتا ہے دیکھو ساری کی ساری تعریف کس کی ہے اللہ یہ دوسرا پہلو یہ کہ کائنات پہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی نہ کسی انداز سے ہمیں ان کا فیض پہنچ رہا ہے کسی نہ کسی انداز میں ہمیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو پانی نہ ہو تو پتا چلتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے صحت ہوتی صحت ہوتی ہے ہمیں قدر نہیں ہوتی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہماری آنکھیں ہیں ہم آنکھیں لے کے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں بسیار, سارے ہے. جو نبینا ہے کہ, آنکھیں کتنی بڑی اتنی ہیں کہ قرآن کہتا ہے شکر ادا کرنا چاہو آپ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی چیز تمہیں ملی ہے وہ روحانی ہے وہ مانوی ہے وہ مادی ہے وہ حقیقی ہے وہ مجازی ہے وہ جسمانی ہے وہ عقلی ہے وہ قلبی ہے وہ کسی بھی قسم کی ہے اس سب کے لیے شکر ادا ہوگا تو کس کا ہوگا اللہ کا تو تمام تعریف بھی اللہ کی تمام شکر بھی اللہ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کائنات کے بنانے میں کوئی اور شریک اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا بندوں کو مخبوقات کو نوازنے والا کوئی اور تو یہ کا کریمہ ہو گیا چڑا کہ یہ اتنا بڑا کریمہ ہے کہ الحمدللہ میزان کو بار کہتا ہے میزان کیا چیز ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ہے اگر بندہ اپنے پورے دل اس کے شعور کے ساتھ رہے پورے جذبات و احساسات کے ساتھ پہلے اللہ تعالیٰ کی جو نیندیں ہمارے اوپر ہیں ان کا احساس کر کے ان کا تصور کر کے کہیں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تم نے آنکھیں دی ہیں تیرا شکر ہے تھی نے ہمیں دی ہے تیرا شکر ہے تم نے ہمیں زندگی دی ہے تیرا شکر ہے تم نے ماں کی دولت دی ہے تیرا شکر ہے تم نے ہمیں ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا آپ شکر ادا کرتے چلے جائیں جو جتنے تصورات کریں گے اتنا آج کے کلمہ شکر کی ادائیگی میں اتنی جان پڑتی چلی جائے گی کے حدیث ہے کہ آپ کا یہ کلمہ کہنا زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے قیامت کے دن نظام کو بھر دے گا یہ حقیقت تو قیامت کے دن کھلے گی اس کو ہم ابھی ادراک نہیں کر سکتے یہ کتنا بڑا کلمہ ہے تو الحمد للہ کا کلمہ کیا ہوا سب پڑھیے تمام تعریف اور تمام شکر, شکر فقت اللہ کے لیے ہے ربی عالم کی الحمد اللہ اے اللہ ہماری سازی کو قبول فرما اے لا قرآن کے ذریعے ہمیں زندگیوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق ادا کرنا قرآن کا ذہم عطا کرنا قرآن کی سب بھوج ادا قرآن کا و عطا رام کے ذریعے پروردگار اپنے سے تعلق کو مضبوط فرما اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کی بقفت فرما ہمیں ہدایت کی طورت سے مالا مال فرما جو سلسلہ شروع ہوا ہے پروردگار اے پروردگار اس کو قبول فرما اس میں اخلاص طا فرما اس میں محنت کرنے کی توفیق طا فرما پروردگار اس کو شرف قبولیت دا فرما اے اللہ اس کو ہم سب کے ایمان کی حرارت اور مضبوطی اور دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ بنا سکھان ربی کا ربی عزت اللہ سے وسلام علسلی الحمد للہ ربی العالمین صلی اللّہ و تعالیٰ پندرہ محمد محمد اچھا جی بیس منٹ رہتا ہاں دعا کر بھاری ہو جائے گا زیادہ